بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک و سلم آگے ہے ادھر فتا سی اشر سبق امر امر پہلے بھی ہم بتا چکے کہ این میم را کے بعد اگر واو ہو تو اس کو عمر پڑا جائے گا اگر واو نہ ہو تو عمر ارجو انتشتریلی حادل کتابہ من الہند میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کتاب خریدیں گے من الہند ہندوستان سے اندما ترب النا کافی عطلت صعیفی جب آپ وہاں گرمیوں کی چھٹیوں میں جائیں گے ان نحو پہ لغت یہ بے شک وہ اردو زبان میں ہے روما وجد تو ہوں فلم ہونا اور میں نے اسے نہیں پایا ہے موجود نہیں پایا ہے یا ترجمہ کریں گے اور مجھے وہ کتاب نہیں ملی ہے فلم متبات ہونا یہاں مکتبات میں یہاں کے کتب خانوں میں مجھے یہ کتاب نہیں ملی ہے ایوب و ایوب ان آصفن سوری کے معنی میں انا آصفن میں مجھے افسوس ہے لن فی بے شک میں ہرگز نہیں جاؤں گا ہندوستان فی گرمیوں کی چھٹیوں میں ان میں بغداد جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ملاقات کروں خالی اپنے ماموں سے اللہ فی سفارت الہندی جو کام کرتا ہے ہندوستان کی امبیسی میں کا وہاں امر ان امر و اخواطہ اور آپ کے بھائی کیا وہ ہندوستان نہیں جائیں گے ایوب و ایوب نام جی ہاں ہم اید الدہ حاضل عامہ وہ بھی اس سال ہرگز اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے یو عیدوندینہ دلمنور تھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں رہیں قرآن الکریم تاکہ وہ قرآن مجید حفظ کر سکیں امر امر و اخواطب اور آپ کی بہنیں ایوب ایوب لن وہ بھی ہرگز وہ بھی ہرگز ہندوستان نہیں جائیں گی ان میں مکہ, وہ مکہ جانا چاہتی ہے تاکہ وہ عمرہ ادا کر لیں نہ کا شہرن اند خالت اند اور وہ وہاں ایک مہینہ رہیں رہنا کا وہاں شہرن ایک مہینہ چلی جائیں گی ریاض زیارت امین ہمارے چچا سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ عہد المصارف احد المصارفی جو کام کرتا ہے وہاں کسی بینک میں ہونا کہ وہاں جو, جو آ, کام کرتا ہے کسی بینک میں اپنے چچا سے ملاقات کرنے کے لیے اور ہمارا چچا کیا کرتا ہے وہاں بینکوں میں کام کرتا ہے امر امر اعترف احد من الطلاب الهند يذهب الى الهند في هذه العطله کیا کسی طالب علم کو جانتے ہیں انڈین طلبہ میں سے کسی کو جانتے ہیں جو ہندستان جائے آ, اس چھٹیوں میں سمیت الباً ہندین اسمہ خالدن سید ہبل ہندی قریباً اجنبی طالب ہندین ہندی خالدن اس کا نام خالد ہے سید وید ہندی قریباً وہ ہندوستان تقریباً جانے والا ہے قریب قریب ہندوستان جا رہا ہے قریباً یعنی قریب. ہاں سمیت و ہندین میں نے سنا ہے کہ ایک ہندی طالب علم خالد اس کا نام خالد ہے سید اب ہند قریب ان کریب وہ ہندوستان جائے گا ایوب, ایوب نام عارف جی ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں سید ابلی اگلے ہفتے جائے گا. لن اور لیکن وہ واپس نہیں آئے گا امر ان امر کیوں مریض ان سید کا فی الحند اس لیے کو بیمار ہے اور وہ ہندوستان میں علاج کے لیے رہے گا تاریفر کیا تم جعفر جا کو جانتے ہو امر امر نام اعرفه جي جی ہاں میں اس کو جانتا ہوں لاکن وہ من باکستان لیکن وہ پاکستان سے ہے ایوب ایوب يمكنه ان یشتری ھذہل کتابہ من باکستان اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ یہ کتاب خریدے پاکستان سے فینل کتب الاردیہہ موجودۃن فالحندی وپاکستان تو بے شک اردو کتابیں ہندوستان اور پاکستان میں موجود ہیں امر امر اشکر کا یا ایوب وجزاك اللہ خیرا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اے ایوب اللہ آپ کو بہتر جزا دے إِلَيْهِ الْآَنَ وَأَقُولُ لَهُ اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ تماری نشق تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب انطیتی آنے والے سوالات کا جواب دیجیے ایوب, ایوب گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانا چاہتا ہے ان یورید الا بغداد اس کے ماموں کہاں کام کرتے ہیں في سفارت الہند یا امل بغداد یا فی بغداد بغداد میں مدینہ دل بالمدینہ تھی اس کے بھائی کیوں چاہتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں رہیں لیحفظ فض القرآن لماد خواتہ تھا اس کی بہن جانا چاہتی ہیں کس کی کس سے ملاقات کے لیے ریاض جانا چاہتی جا رہی ہیں ہے خالت ہندنا نمبر دو سہ ما علی مندرجہ دل کی تصحیح کیجیے یریید ان یا کتاب فرنسی یا مل امر چاہتا ہے کہ وہ فرانسیسی کتاب خریدے ہندوستان سے نہیں بلکہ وہ اردو زبان کی کتاب خریدنا چاہتا ہے جعفر ہندی جعفر ہندوستان سے ہے نہیں جعفر باکستان خالد ان اللہ خالد ہرگز یونیورسٹری uh, واپس نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا ایسا نہیں بلکہ لئے انہو مریضا عجیب اندل اصلت الاتیتی بن نفی مستعملا لن آنے والے سوالات کا جواب دیجئے نفی میں لن کو استعمال کرتے ہوئے اتردھابو الہ بلدی کا فی اطلت الصحیفی کیا آپ اپنے ملت گرمیوں کی چھتیوں میں جائیں گے لا لم اتردھابو الہ بلدی فی اطلت الصحیفی یا, یا جاؤ گے آپ کے کلاس فیلو جاتے ہیں دھر کی یا جائیں گے کیا آپ کے کلاس فیلو عجائب گھر جائیں گے کل اے علی مسا یا خوان کیا تم اس شام فٹ بال کھیلو گے اے بھائی قرۃ القدمی ہاضل مساگے ضرورت نہیں لا لنبا قرۃ القدمی ہاضل منجدا غدن یا استاذ کیا مدیر جدہ سے کل واپس آ جائیں گے استاد یعنی استاد المدیر من غدن نمبر چارتی غور کیجیے نفی کے حروف پر جو نیچے آنے والے ہیں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے رحابط السو کی امسی ماں رحابطول رسو کی امسی میں کل بازار نہیں گئی اذہب لس یومن میں بازار ہر روز جاتا ہوں لا الى لاحب کل یومن میں بازار نہیں جاؤں گا ہر روز شاہب کی غذن میں کل آؤں گا بازار کی طرف یعنی بازار کا چکر لگاؤں گا سعدہ رسو کی غزن کل میں بازار آؤں گا لن ادہ الى کی غذن اور میں ہرگز نہیں جاؤں گا بازار کل سمرین وقم خمسہ مشک نمبر پانچ اقرائی الامثلت الاتیتہ آنے والی مثالیں پڑھئیے لن اذهب الى قریتی فی اطلت الصیفی هذا الاما میں ہرگز اپنے گاؤں نہیں جاؤں گا فی اطلت الصیفی گرمیوں کی چھتیوں میں هذا الاما اس سال انی متعب جدا یقیناً میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اتعاب یوسف ابو کا لغوی معنی ہوتا ہے تھکا دینا متعبن تھکا دینے والا اور متعبن اس کو کہیں گے جسے تھکا دیا گیا ہو۔ انی متعبن جدا کا لغوی معنی ہے یقیناً میں بہت تھکا دیا گیا ہوں۔ معنی کریں گے میں بہت سکا ہوا ہوں۔ فلن اخرج من البيت اليومہ تو میں ہرگز آج گھر سے نہیں نکلوں گا۔ لن اتروک الصلاۃ ابدا ما آ, ہرگز کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا لن ات میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا الصلاة نماز ابدا کبھی بھی قول المدرس استاد نے کہا لن اسمح لکم بالدخول بعد ابد الدرس في المستقبل لن اسمح لکم بالدخول میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گا داخل ہونے کی بعد ابد الدرس سبق شروع ہونے کے بعد في المستقبل آئندہ آئندہ سبق شروع ہو جانے کے بعد میں تمہیں ہرگز داخل ہونے کی یعنی کلاس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا نمبر پانچ لن میں اپنی داری ہرگز نہیں مڈو گا ابھی قبل رمضان میرے ابو لندن سے ہرگز واپس نہیں آئیں گے رمضان سے پہلے لن نشرب خمر ابدا ہم ہر کبھی بھی شراب نہیں پییں گے قال اليہود لموسیٰ علیہ السلام یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ لن نصبر علی صعام واحد اے موسیٰ ہم ہرگز جز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر کما جاہا کی صورت البقرہ تھی جاتا کہ آیا ہے صورت البقرہ میں نمبر نو قال النبی صلی اللہ عليه وسلم من لدیت الحریر في الدنیا جس نے ریشم پہنا دنیا میں فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَتِ تو وہ ہرگز اسے نہیں پہنے گا آخرت میں رواح البخاری اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے سمرین رقم سیسا مشک نمبر چھے ادخل لن على الافعال الاتیتی لن کو داخل کیجئے آنے والے خیلوں پر وضبط اواخی رہا اور ان کے آخری حروف پہ حرکات لگائیے یا روجو سے ہو جائے گا پڑھ چکے ہم جس نون زبرنا سے واو ہو نہ الف ہو نہ یا ہو وہ نون زبرنا کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوتا سناتے یگ سلنا سے پہلے یہ حرف آئے گا تو لن یگ ہی رہے گا اد سے لن اد تفتحنا لن تفتحنا اسی طرح رہے گا جس نون سے پہلے واف یا ان تینوں میں سے کوئی حرف ہو تو وہ نون ڈراپ ہو جائے گا گر جائے گا سے رہ جائے گا لن تاکولی تجلسو سے ہو جائے گا لن تج لس الکلیمات الجیدہ سلفاظ آصفن افسوس کرنے والا جس طرح انگلش میں کہتے ہیں سوری آصفن یعنی افسردہ الآخر آخرت سفارت سفارت خانہ امبیسی مستقبل آئندہ فیوچر کے معنی میں ہندی جمع اس کی حنود ان ہندی ہندوستانی حنود اس کی جمع احد کوئی خمر شراب جمع اس کی حمور ابدا ابدا اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی جملے میں تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے اگر کسی پازیٹو جملے میں استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی کریں گے ہمیشہ مثلا خالدین فیحہ آبادہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے تو آبادن کا اصل میں اپنا ذاتی معنی ہمیشہ نہیں ہے یہ خالدینہ کی تاکید کے طور پہ آیا ہے کسی نگیٹو جملے میں منفی جملے میں آبادن آ رہا ہو تو اس کا معنی کریں گے ہرگز نہیں یعنی لن کے بعد اگر آبادن آئے تو یہ اس میں مزید تاکید کا معنیٰ پیدا کر دیتا ہے متعبن تھکا ہوا خبرہ یسبر صبر کرنا حری روم ریشم سرک یتر کو چھوڑنا تاخیرہ الحمد اللہ